نعم الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على سيد المرسلين وخاتم الانبياء اما بعد قول الله السميع العليم من شيء وارد نجي بسم الله الرحمن الرحيم فان قال قائلا فقد روى نفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم این ہوںکانونا بال کر بات چل رہا ہے خلف الامام ایک طرف مصبین کراط ہیں کرا خلف الامام کو ثابت مانتے ہیں استحباب کے درجے میں یا وجود کے درجے میں اعلی اختلاف الاقوال اور دوسری جادب منکرین کرا خلف الامام ہیں جو کہتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں فل فل امام نہیں ہے رو رو حضرات کے بلائی اور تمام تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں اور اب آخر میں بطور تتمہ کے مصنف رحمان ماتم اللہ آپ کو بلا کرے امام کہ دقتیں ذکر کر بلائے ہیں کہ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کیا ہے اشکال ہے اگر کوئی یہ کہے کہنے والا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابۂ کرام تعالی علیہ مجمعین سے ایک بہت بڑی جماعت جو کہ امام کے بیچ اخراج کرتے رہے ہیں اور دوسروں کے ساتھ حکم بھی دیا ہے یعنی انہوں نے خطابہ ہیں لہٰذا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جائز نہیں اس پر دو صحابہ اقرام اللہ تعالی علیہ مجمعین سے تین صنعتوں کے ساتھ روایات نقل کی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے اللہ اللہ کے کے سے فقد ذكرت الله تعالى ما حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أشيح قال أخبرنا أصحف الشيباني عن جواب ابن عبيد الله التيمي قال حدثنا يزيد بن شريك ابو إبراهيم التيمي أنه خالص عمر من خطاب رضي الله تعالى عن عن خلف الإمام أبو إبراهيم التيمي يقولون ان سے منقول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نے عمر بن خطاب سے پوچھا علی مجھے کہا کہ میں آپ کے پیچھے ہوں کر دی تو, فقال تو عمر بن خطاب میں فرمایا رضی اللہ تعالیٰ نے فئن کن فی تو میرے پیچھے ہی کیوں نہ ہو یعنی کون تو میں نے کہا وہ کھڑا تھا اور اگرچہ آپ ہاں خراب کر رہے ہوں, ہوں نے اس جواب سے پتا چل رہا ہے لہٰذا آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں مقابلے بھی جی کہہ رہا ہے ایک اور روایت دیں حدثنا وہ فل کیا کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے خراب کرتے تھے ظہر کی نماز سورة مریم سورہ مریم میں سے یعنی سورہ مریم میں سے کچھ حصہ وہ کیا کرتے ہیں کراط کرتے ہیں تو یہ ہے جی عبداللہ بن عامریاس رضی اللہ تعالی کہ جو امام کے پیچھے کیا کر رہے ہیں کراط کر رہے ہیں ان کی دوسری صنعت دیکھیے میں نے عبد اللہ ابن کے پیچھے نماز پڑھی پکا کراس سنی عب اللہ پڑھی وہ کیا کرتے تھے خل فلیم امام, امام کے پیچھے کرتے تھے دو سردوں کے ساتھ یہ روایت اور ایک کروڑی روایت تو دو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ وجمعین روایات یہاں ذکر کی ہیں ان حضرات نے انہیں قائل مقاعدہ معترز نے کہ یہ تو صحابہ اکرام کا تفتعا اس پر موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ اکرا خلفل امام ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کی <تصفح> روایت کیا گیا ہے یعنی صحابہ کرام رضا اللہ تعالیٰ مجمعین کے کثیر تعداد اور ان سے روایات مل بھی ہیں اور خد خود ان کا امن ہے وہ کیا ہے کہ قیرات خلف المام کے وہ قائل نہیں تھے یہ پہلے تو قیرات خلف المام کا حکم تھا لیکن بعد میں کیا ہو گیا منسوخ ہو گیا ختم ہو گیا حکم بدل گیا تو اس پر امام کا حاوی اللہ علیہ نے صحابہ اکرام اللہ تعالی علیہ مجمعین سے روایات ذکر کی ہیں تیرہ صنعتوں کے ساتھ جس میں یعنی صحابۂ اکرام اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے جی. تو حضرت علی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں صحابۂ سے عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں ابن عبداللہ ہیں اور ان کے علاوہ ابن صابر ہیں اور عبداللہ ابن عمر ہیں عبداللہ ابن عباس ہیں تو بڑے بڑے اکابر صحابہ جو اس بات پہ خیال ہے کہ قیراک خلف فلام جائز نہیں ہے اور ان کے موجود ہیں لہٰذا اب گویا کہ آرز آ جائے گا کہ ایک طرف یہ مردیات موجود ہیں کہ قیر خلف فلام ہے دوسری طرف یہ تو اب ہم اس میں تطبیق کریں گے وہ یہ کہ جو کراک خلف فلام کی جو روایات ہیں وہ کس پر محمول ممانعات سے پہلے کی ہی ہیں ممانعات سے پہلے کی بعد میں مانیات آئی پھر وجہ یہ چلے گئے وہ کبھی پھر واپس کر آئے ہی نہیں دوسرے شہر میں جا کر آباد ہوئے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ کرا حلف المام کرتے دیکھا تو ویسے ہی عمل کرتے رہے اور ان کو منسوخ کرنے کے علم کا پتہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جی اور باقی ایک نظر وغیرہ کی صورت میں بھی آپ پہشان چکے ہیں کہ کون سی روایات قابل معمول رہیں گی رہے ہو اور خلاف جو تم نے ذکر کیا ہے یہ بھی روایت کیا گیا ہے لیکن ان حضرات کے علاوہ دوسروں سے اس کے خلاف بھی تو ذکر کیا گیا روایت کیا گیا ہے تو چھ صحابت ہے تیرہ سنعتوں کے ساتھ سب سے پہلے دلی رضی اللہ تعالیٰ کی روایات ابنانی ابن ابن کہ ابن کے گھر کے پاس کرا کہ مجھے اس گھر والے نے مجھ سے دھیان کیا وہ کان قد ليلى قال عبدالرحمان ابن عبداللہ قال کالا جس نے امام کے پیچھے کیا, کیا؟ کی جس نے امام کے پیچھے کرا کی فلحی سال فطر تھی وہ فطر فل نہیں ہے اور یہ جی تو یہ پہلی مروی شکر کیا ہے یعنی نماز میں کیا ہے مشغول یعنی کام ہے اسی کی دوسری صنعت ہیں اسی روایت او ابوبت یہ بیان کیا ابو حامد نے میں ابو جعفر نے ہم ابو جعفر قال فرماتے ہیں کہ مجھے الله رضی اللہ تعالی عنہ مثلہ قال حدثنا الرحمن الفرج قال حدثنا یوسفن و قال حدثنا ابو الحسن امرنا النبي وائل بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال حدثنا ابو قال حدثنا ابو قال حدثنا جلیل خدن خدے جو امام کے پیچھے فراط کرے ملے اکو کا جو مٹی سے بھر جائے کاش کم کا و مٹی سے بھر جائے جو امام کے پیچھے فراد کرے جی بولے آپ کو تین پہ جابر کے عبداللہ کی روایت فَقَالَ حَدَّثَنَا يونس فَقَالَ حَدَّثَنَا ابن وهب فَقَالَ عن آنبكر بن الله لمقسم أن رسول الله ابن عامر أمر وجيد بن الله الله تعالى الله لمقسم انہوں الله جابر ہیں عمر اور زید بن ثابت ہیں الله یقینا تو فکار امام تم نے پیچھے قسم کی نہ کرو تو بھی محرمتا آن اللہ اللہ محرمت جابر ابن اللہ, اللہ حریف علی اللہ کی روایت تھی اور ان کے فتح کی منع کیا کہ امام کی جن جی چار چار کا خلاصہ یہی ہے کہ امام کے پیچھے پانچ پہ عباس کیا فرماتے ہیں اب یہ فالحد نبود قرآن بھی ابن عباس اللہ کہتے کہ میں نے عزت جبکہ امام میرے سامنے امام کے پیچھے کہ نہیں تو یہ تمام صحابۂ کام پہ دیکھے عبد اللہ فرماتے ہیں ابھی کالا حدت الله ہو تو کالا حدت نہ حدت ابو تعالیٰ جب ان سے پوچھا گیا کوئی امام کے پیچھے کرے گا کہ جب تم میں امام کی نماز پڑھے کی کی نہیں کیا کرتے تھے مزید سرنت کو دیکھے اسی کو ابھی آپ نے تمہارے لیے ان کا اجماع ہے یہ سب اکٹھے ہو گئے امام کے پیچھے امام کے پیچھے ما معقبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی موافقت کی ہے یعنی ان روایات سے جو ہم نے ذکر کی ہیں ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وساحد رحمنظ اور پھر ہم نے عقلی دلی بھی ذکر کی ہے اور عقلی دلی سے بھی ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ چراط خلف المام نہیں ہے تو اس سے بھی کیا پتہ چلا وساحد رحمنظ اور ان کی یعنی ان کا ساتھ دیا ہے دلیل عقلی کے واقعہ کرنا جو ہم نے ذکر کیا بنا لکھا اول مخالفہ ہو لہذا اس کو لے لینا یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت کس کے اس کے جو ان حضرات ہیں جن نے اس مسئلے میں مخالفت کی ہے یعنی اقراک حلف المام کے جو قائم ہیں ان حضرات سے بہتر ہے یہ اختیار کرنا کہ امام کس کے لیے اقراق حلف الاام ثابت نہیں ہے جائز نہیں ہے تو یہ مجموعی طور پر آپ کے سامنے تقریباً سات دلیلیں آئی ہیں اور اس میں اشخلاط اور پھر جوابات کی صورت میں تو ترمے کے طور پر آپ یہ سمجھیے کہ سورہ آرف کی ہے آیت نمبر دو سو چار سورہ آراف کی آیت نمبر دو سو چار ہمیشہ سے آپ اس کو ذہن میں رکھیں طلب عوام کے حوالے سے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اراقر القرخان ہو ان شو لال رقم ترون و ہے قر نمبر 204 سو چار کہ جب قرآن پڑا جائے وہ ادا قر القرآن رو لہو استعمال مطلب تم اس کو غور سے سنو انو اور خاموش رہو اب اس آیت سے استقال کیا ہے اور کئی سارے حضرات نے مفسرین نے اور تفسیر تبلی میں بھی اور اس کے علاوہ کئی تفسیروں میں اس آیت کا پس منظر یہ بیان کیا ہے کہ یہ اسی وقت نازل ہوئی کہ جب امام کے پیچھے کرات کی جاتی تھی جس کی وجہ سے امام خلجان میں پڑ جاتا تھا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ایک مشقت ہوتی تھی پیچھے والوں کے قراک کرنے کی, قرآن کرنی کی اس سے کچھ موقع پر یہ آیت ہوئی اس کے پس منظر یوں بیان کیا ہے تو اب پتہ یہ چلا کہ امام کے پیچھے یعنی کراک نہیں ہے قرآن مجید کس آیت کا پتہ چلا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے سننا چاہیے اور خاموش رہنا چاہیے لہذا کراک خلف الامام اس آیت نے پتہ چلا کہ بھائی جائز نہیں ہے لیکن پھر اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ ایک مشہور اشکال ہے کہ یہ والی آیت تو زیادہ زیادہ یہ ہوگی کہ جاری نمازوں کے لیے ہوگی ویزا قرع القرآن جب قرآن پڑھا جائے تب کہ جب قرآن مجید کی پڑھنے والے کی قاری قاریی آواز آتی ہو جو قرآن کو پڑھنے والا ہو تو تب استماع ہے زیادہ سے زیادہ اس کو اگر دلی کے طور پیش کیا جا, جا سکتا ہے تو وہ نمازوں کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے تو جب قرآن پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں لیکن جو نمازیں سل رہی ہیں اس کے حوالے سے تو یہ آیت ثاقب ہے ظاہری طور پر تو اس کا بعض حضرات نے تو ایک تو ایک یہ جواب دیا ہے وہ آپ ایسی بات ہے یعنی یہ بات تو ہے اشکال تو بنتا ہے اس کا پھر بعض حضرات نے یہ جواب دیا ہے کہ وہ عضاقر القرآن فستا میں اندر تو جو نفی ہے یعنی یہ تو زہری کی نفی ہے کہ تم اس کو سنو وہ انشت ہو یہ اس کے لیے کہ جب جب بھی یعنی قرآن پڑھا جائے چاہے اگرچہ تمہیں سنائی نہ بھی رہتا ہو تب بھی کیا ہو تم خاموش رہو ٹھیک ہے ایک جواب تو یہ دیا ہے لیکن میرے خیال سے یہ جواب تھوڑا سا ایک ناکافی ہو جائے گا اس لیے کہ بہت زیادہ یعنی ایک دل کو لگنے والا نہیں ہے اس کے لیے آپ صاف سمجھیں کہ آپ ابھی آپ نے ایک روایت کو مختلف سندوں کے ساتھ پڑھا ہے من کان لہو امام الامام لہو فلا یہ حدیث پھر اس سے اشت کہ جہاں تک بات ہے جاری نمازوں کی تو قرآن مجید کی آیت کا سہارا لے لیجیے پیدا قرآن قرآن و لہو رہی بات سری نمازوں کی تو नमाजों نمازوں میں ایک تو یا تو آپ ان سے دوسرے ہی افتدال کریں تو بھی ٹھیک ہے اور اگر آپ کو تسلی وہاں سے نہ ملتی ہو پھر اس کی تسلی یہاں سے اس حدیث کا سہارا لے لیجیے کہ من کان لہو امام ام فقرا عت المام لہو قرا عطل کہ جس شخص نے کسی کو امام منتخب کر لیا اب امام کی قراعت اس کی قراعت کرائے گی لہٰذا امام کے پیچھے قرأت کرنی جائز نہیں ہے چاہے سرری نماز ہو چاہے جہری نماز ہو ٹھیک ہے جی آپ اس کو بطور دلیل کے پیش کر سکتے ہیں یہ پہلی دلیل سب سے پہلی دلی قرآن مسجد پھر اس کے بعد سے دلیلیں پڑھی ہیں یہ بات آ گئی ذہن میں اور یہ قرآن مجید سے استقبال کے طور پر پھر ایک عمومی بات سمجھیے عام طور پر معاشرتی طور پر بھی اور عوامی سطح پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کبھی کوئی وفد کی صورت اختیار کی جاتی ہے کسی بھی معاملے میں مثال کے طور پر کوئی لوگوں کا ایک وفد کسی سے ملنے کے لیے جاتا ہے پرائم منسٹر سے ملنے کے لیے جاتا ہے یا صدر سے ملنے کے لیے جاتا ہے کوئی بھی لوگوں کا وفد سم لوگ مل کر اگر جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہاں سارے جا کے بولنا شروع کر دیتے ہیں بلکہ ان میں سے طے کیا جاتا ہے کہ متقلم کہ جو یعنی بات کون کرے گا ٹھیک ہے نا ایک متقل طے کیا جاتا ہے کہ بھائی وہاں جا کر بات کون کرے گا موقف کون پیش کرے گا ٹھیک ہے قائدی طور پر تو بقیہ لوگ بھی موجود ہوتے ہیں لیکن اصل جو موقف پیش کون کرے گا وہ ایک شخص کو متعین کر دیا جاتا ہے تو جب ایک شخص کو متعین کر دیا جائے بولنے کے لیے پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ اس کی بات کرنا اس کا بات کرنا گوا یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو آئے ہوئے لوگ ہیں ان سب کا موقف یہی ہے اور ان سب کی بات یہی ہے اور پھر جب پرنٹ اس میں پرنٹ میڈیا میں یعنی نیوز پیپر میں یا اس کے علاوہ نیوز میں جب وہ خبر چلتی ہے پھر یوں کہا جاتا ہے کہ فلاں علاقے کے ایک وفد نے پرائم منسٹر سے ملاقات کی اور ان لوگوں نے اپنا یہ موقف پیش کیا یوں ہی کہا جاتا ہے یہ تو نہیں کہا جاتا کہ بھائی اس وفد کے اندر سے ایک شخص نے یہ موقف پیش کیا یوں نہیں کہا جاتا بلکہ یوں کہا جاتا ہے اس وفد نے اپنا یہ موقف پیش کیا اپنی یہ, یہ گزارشات پیش کی حال پیش کرنے والا کون ہوتا ہے صرف ایک شخص ہوتا ہے پورا کا پورا وفد یہ وفد کا ہر ہر شخص اس موقف کو پیش نہیں کرتا یا اپنی کوئی ضرورت اس کے سامنے بیان نہیں کرتا لیکن جب بات کی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اس وفد نے یہ کام کیا اس نے یہ گزارشات پیش کی انہوں نے یہ بل پیش کیا فلاں اپنا تو لہذا جب ایک شخص پیش کرنے والا ہے لیکن وہ اس لیے اس کی بات کو سب لوگوں کی بات کہا جی گیا کہ سب نے مل کر اس کو نمائندہ منتخب کیا تھا اب اس کی بات کرنا یہ کیا ہے سب کی بات کہلاتی ہے لہذا اب جب نماز کے لیے بھی اگر منفید نہیں ہے اکیلا نماز نہیں پڑ رہا بلکہ سب نے مل کر ایک شخص کو امام اور نمائندہ منتخب کر لیا ہے لہٰذا اب اس کی خرا ان کے لیے کیا ہوگی قرار ہوگی لہٰذا معاذ اس مسئلے کو اچھالنا ہم ٹھیک ہے دلائے ہیں دوسری طرف اور ائمہ کا اختلاف ہے امام شافر رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے ہم ان کا احترام کرتے ہیں دل و جان کا احترام کرتے ہیں لیکن ہم اس مسئلے میں اپنے آپ کو یعنی احناف کو امام اعظم غنی پر رحمۃ اللہ علیہ کو اور اس کے بعد دائمہ جو مشترین فی المذہ رہے ان کو ہم مصیب مانتے ہیں اور شواب وغیرہ اور ان کے جتنے بھی متبرین ہیں جنہوں نے اس مسئلے میں احناف کی مخالفت کی ہے ہم ان کو مختی مانتے ہیں تو ان سے یہ خطا ہوئی ہے بہرحام اختلاف ہے اور اختلاف امت کے لئے رحمت ہوتا ہے لیکن جو دلائل ایک عمومی سطح پر مجموعی طور پر جو جس طرح رجحان ہے خالی ذہن ہو کر بھی اگر آدمی سوچے تو اس نتیجے پر پہنچے گا کا رات خلفل امام ثابت نہیں ہے جائز نہیں ہونی چاہیے اللہ تعالی سب کو صحیح بات سمجھنے کی حق بات سمجھنے کی اس کرنے کی تو ٹھیک آتا فرمائیں ٹھیک ہے ایک اللہ کا طلب ہے پھر بعض لوگ اس کو لے کر ایک شرط پھیلانا انتشار پھیلانا اور غیر مقلدیت جو غیر مقلد بن گیا وہ گمراہی کی سب سے پہلی سیڑھی پہ یاد رکھیے اس نے قدم رکھ دیا اس نے قدم رکھ دیا